قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب صدق الله العظيم ہم اپنے آج کے درس کا آغاز سرہد کی آیت نمبر اکسٹھ سے کر رہے ہیں چھٹے رکو کی پہلی آیت کریمہ ہے یہ اس سے پہلے ہم نے گزشتہ ہفتے جن آیات کا مطالعہ کیا تھا ان آیات میں اللہ نے قومی ہود کا قصہ سیان فرمایا قومی عاد کا قصہ جن کی طرف ہود علی السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا اور اس سے پہلے قومی نوح کا قصہ بیان ہوا اور آج ہم نے جس رکو کا آغاز کیا ہے اس رقو میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قومی سمود کا قصہ بیان کیا ہے جن کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کی مشہور کتاب ہے الفوز القبیر فی اصول تفسیر اس کتاب میں شاہ بلی اللہ رحمت اللہ علیہ نے تفسیر کے اصول بیان فرمائے ہیں, اس میں شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ پورے قرآن کریم میں اللہ پاک نے پانچ مضامین بیان فرمائے ہیں پہلا مضمون جو قرآن میں بیان ہوا وہ علم الاحکام ہے احکام فرض واجب مستحب وغیرہ مکرو حرام یہ احکام ہے دوسرا علم جو قرآن کریم میں بیان ہوا وہ گمراہ فرقوں کی تردید ہے مشرقین اور یہودار اور منافقین ان کی تردید تیسرا علم قرآن کریم میں جو بیان ہوا ہے وہ تذکیر بی آل اللہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں اپنی نیم ذکر فرمائی ہے اور اپنی نیم ذکر فرما کر بندوں کو ان کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے چوتھا علم قرآن میں جو بیان ہوا وہ تذکیر بما بعد الموت ہے یعنی مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس کا اللہ پاک نے قرآن کریم میں ذکر کیا قبر کا حشر کا میزان کا جنت کا جہنم کا اور پانچواں علم جو قرآن کریم میں بیان ہوا وہ ہے تذکیر بی ایام اللہ یعنی تاریخ میں مشہور واقعات جو پیش آئے بعض قوموں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور بعض قوموں کو نوازا گیا تو ان کا اللہ نے ذکر کیا ہے یہ پانچ علوم ہیں جو قرآن کریم میں بیان ہوئے ہیں تو علم الاحکام اور مقاصمہ گمراہ فرقوں کی تردید اور اللہ کی نعمتوں کا ذکر مرنے کے بعد کی زندگی کا ذکر اور پانچواں علم گزشتہ اقوام کے واقعات اور قصے گزشتہ اقوام کے قصے جو اللہ نے بیان کیے وہ تاریخ برائے تاریخ کے لیے نہیں اور معلومات میں اضافے کے لیے نہیں بلکہ ان قصوں کے بھی ذکر کرنے کا مقصد نصیحت کرنا ہے سمجھانا ہے اور اللہ نے ساری قوموں کا ذکر نہیں کیا ظاہر کے قرآن کے نازل ہونے سے پہلے اس دنیا میں سینکڑوں قومیں آ چکی تھی لیکن اللہ نے ان سینکڑوں اقوام کا ذکر نہیں کیا بلکہ ان میں سے چند منتخب اقوام کا ذکر کیا ہے جو مخصوص قسم کے گناوں میں مبتلا تھی ایک گناہ تو تقریباً سب میں مشترک تھا شرک اور کفر اس کے بعد ہر ایک کے اندر الگ الگ خرابی اور الگ الگ کمزوری پائی جاتی تھی کسی کے اندر کم تولنے کی اور کاروبار اور تجارت میں ڈنڈی مارنے کی خرابی پائی جاتی تھی کسی کے اندر شہوت پرستی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی کسی نے تعمیرات ہی کو اپنی زندگی کا مقصد بنا رکھا تھا تو مختلف کمزوریاں اور خرابیاں ان کے اندر پائی جاتی تھی تو چند مخصوص اقوام کا ذکر کیا جو شرک کے بعد بعض بیماریوں کمزوریوں اور خرابیوں میں مبتلا تھی اور یہ کمزوریاں ایسی ہیں کہ تقریباً ہر زمانے میں بعض لوگ ان میں مبتلا رہے آپ دیکھیں تجارت اور معاملات میں جو خرابی تھی تو آج بھی ہے قوم لوت اگر شہوت پرستی میں انتہا کو پہنچی ہوئی تھی تو یہ خرابی آج بھی ہے بدکاری زناکاری فہشکاری یہ آج بھی ہے اور تکبر اور ظلم اور غریبوں پر جبر و تشدد یہ بعض قوموں میں تھا تو آج بھی ہے تعمیرات اور مادی ترقی کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لینا یہ پہلی قوموں میں تھا تو یہ آج بھی ہے تو اللہ پاک ان واقعات اور قصوں کو بیان کرتے ہیں تاکہ قرآن کریم کا مطالعہ کرنے والے اپنے آپ کو ان خرابیوں سے ان برائیوں سے ان کمزوریوں سے بچا سکیں تو انہی اقوام میں سے ایک قوم قوم سمود ہے اس کو آد سانیہ بھی کہا جاتا ہے پہلے قوم آد کا ذکر ہوا تو جو اصل قوم آد ہے اس کو کہتے ہیں آد اولا اور قوم سمود کو کہتے ہیں آد ثانیہ دوسری قوم آب جیسے قوم آب نو علی اسلام کی اولاد سے تھی اسی طریقے سے قوم سمود بھی نوح علی اسلام کی اولاد میں سے تھی اور یہ قوم آب کے تقریباً ایک سو یا دو سو سال کے بعد دنیا میں ظاہر ہوئی اور قوم سمود جو تھی تبوک سے لے کر بادی خورا کے درمیان کا جو علاقہ ہے اس میں یہ آباد تھی شاہ عبد العزیز محدس دلوی اللہ جن کی تفسیر عزیزی بہت مشہور ہے اگرچہ نامکمل ہے وہ فرماتے ہیں کہ قوم سمود میں قوم سموہ جس علاقے میں آباد تھی تو وہاں تقریباً ایک ہزار سات سو شہر اور دیہات تھے اس قوم اس قوم کو سنگ تراشی میں بڑی مہارت حاصل تھی چنانچہ انہوں نے پہاڑوں کو تراش تراش کر ان میں مکانات بنائے آج بھی جب لوگ ان کے بنائے ہوئے مکانات کو دیکھتے ہیں تو ان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے میں نے گزشتہ درس میں بھی عرض کیا تھا کہ بعض گزشتہ قوموں نے ایسی مادی ترقی کی اور ایسی بلڈنگیں اور ایسی تعمیرات انہوں نے ایجاد کی کہ آج کا انسان جب ان کو دیکھتے ہیں تو بعض انسانوں کو یقین نہیں آتا کہ یہ سب کچھ مشینوں کے بغیر ہو گیا اور انجینئرنگ کے بغیر اور مکینکل ترقی کے بغیر یہ سب کچھ ہو گیا آج بہت سے لوگ جب دیکھتے تو ان کو یقین ہی نہیں آتا کہ کوئی صرف ہاتھوں سے اور ہتھوڑوں سے ایسا کام کر سکتا ہے اور صرف کندھے پر اٹھا کر ایسے پتھر لائے جا سکتے ہیں اور اتنی باریکی سے ان کو تراشا جا سکتا ہے تو آج کے بہت سے لوگوں کو بھی یقین نہیں آتا ان کی مادی ترقی دیکھ کر کہ یہ سب کچھ انہوں نے کرینوں کے بغیر اور آلات کے بغیر اور جدید مشینری کے بغیر کر لیا یہ یقین نہیں آتا لیکن قرآن سے اور تاریخ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ قومیں جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوا یہ دنیا داری میں تعمیرات میں سنگ تراشی میں پیسہ کمانے میں تجارت میں بہت ہوشیار لوگ تھے لیکن آخرت بنانے میں اور دین داری میں زیرو تھے صفر تھے تو یہ مت سمجھے کہ آج ہی انسان کو طریقہ آیا ہے اپنی زندگی کو پر آسائش بنانے کا بلکہ پہلے جو قومیں گزری انہوں نے بھی اپنے اپنے دور میں اس دنیا کی زندگی کو پر آسائش بنانے کے لیے ہر قسم کے اسباب اختیار کیے تو اللہ فرماتے میں علا سمود اخواہم سالحہ سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی سالے کو بھیجا بعض قومیں ایسے ہیں کہ ان کی طرف نبی باہر سے آیا غیر قوم سے آیا جیسے حضرت لوت علیہ السلام کو ان کے چچا حضرت ابراہیم علیہ اسلام نے جس قوم کی طرف بھیجا تو لتا علی اسلام کا اس قوم کے ساتھ کوئی خونی نسلی اور نسبی رشتہ نہیں تھا لیکن اکثر قوموں کی طرف جو مشہور انبیاء آئے تو وہ اسی قوم سے تعلق رکھتے تھے اس لیے اللہ فرماتے ہیں ان کے بھائی سالے کو بھیجا تو یہ بھائی نسلی اعتبار سے تھے خاندانی اعتبار سے تھے مذہبی اعتبار سے ایمانی اعتبار سے یہ بھائی نہیں تھے حید صالح علیہ السلام نے وہی دعوت دی جو ہر نبی نے دعوت دی ہر نبی کی دعوت کا آغاز توحید سے ہوا اور شرک کی تردید سے ہوا ड़्ड़ु ड़्ड़ु ड़्ड़ु کی علی गौर्ण गौर्ण। نے فرمایا میری قوم تو اللہ اللہ کی عبادت کرو مال غیر اس کے سوا تمہارا کوئی بھی معبود نہیں ہے یہ قوم بھی ایسی تھی جس نے بہت سارے معبود گھر رکھے تھے ان کی تعظیم کرتے تھے جیسے اللہ کی تعظیم کرنی چاہیے ان کے سامنے سجدے کرتے تھے نظر و نیاز ان کے نام سے دیتے تھے ان کو نفع نقصان کا مالک سمجھتے تھے اور سوچ یہ تھی کہ اللہ نے ان کو بھی کچھ اختیارات دیے ہوئے ہیں جیسے کہ ہر زمانے کے مشرقین کی یہ سوچ رہی اور آج بھی ہے کہ اللہ اپنے بعض بندوں کو کچھ خدائی اختیارات دے دیتا ہے تو فرمایا کہ نہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تازین کا مستحق عبادت کا مستحق رکو سجدے صدقہ خیرات نظر نیاز کا مستحق اللہ کے سوا کوئی نہیں نفع نقصان یہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے انش کم من العضی حید صالح اسلام نے فرمایا کہ وہ اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا زمین سے اللہ نے تمہیں زمین سے پیدا کیا یہ قرآن کریم میں کئی جگہ آتا ہے زمین سے پیدا کیا زمین سے پیدا کرنے کی کیا صورت ہے ایک صورت تو یہ کہ آدم علی سلاد اسلام کو براہ راست زمین سے پیدا کیا گیا مٹی سے پیدا کیا گیا تو چونکہ آدم علیہ السلام ساری انسانیت کے جد امجد ہیں تو جب جد امجد مٹی سے اور زمین سے پیدا ہوئے تو گویا کہ ان کی اولاد بھی زمین سے اور مٹی سے پیدا ہوئی دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ انسان پیدا ہوتا ہے مادہ منویہ سے اور مادہ منویہ حاصل ہوتا ہے خوراک سے اور خوراک حاصل ہوتی ہے زمین سے تو گوے کہ بالآخر آخر انسان جو پیدا ہوتا ہے تو وہ زمین ہی سے پیدا ہوتا ہے نہ زمین ہوتی نہ اناج ہوتا نہ اناج کھاتا نہ مادہ منویہ پیدا ہوتا اور نہ ہی مادہ منویہ اس کی تخلیق کا سبب بنتا تو فرمایا کہ اسی نے تم کو پیدا کیا زمین سے بستا امبارا کم اور تمہیں اس نے زمین میں آباد کیا ان الفاظ سے بعض حضرات نے یہ بھی ثابت کیا کہ ان الفاظ میں اللہ اپنے بندوں کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ تم زمین کو آباد کرو اس میں کھیتی باڑی کرو باغات لگاؤ معدنیات نکالو فست ہو اس اللہ سے استغفار کرو ثم متوبو الی پھر اسی کی طرف تم رجوع کرو اللہ سے استغفار کرو استغفار کا معنی کیا ہے مغفرت طلب کرنا بخشش مانگنا معافی مانگنا یہ استغفار ہے استغفار سے انسان کے دل اور دماغ کی صفائی ہوتی ہے ظاہر ہے کہ انسان سے شب و روز کوئی نہ کوئی گناہ کوئی نہ کوئی غلطی ہوتی رہتی ہے اس لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم خط تم میں سے ہر ایک گناگار ہے یہ نہیں فرمایا کہ گناگار ہے بلکہ فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک بہت زیادہ گناہ کرنے والا ہے بخیر الخطین بخیر الخط تعین اتباب اور بہترین گناگار وہ ہیں جو کہ توبہ کرنے والے ہیں تو فرمایا کہ تم سے غلطیاں تو ہوں گی گناہ تو ہوں گے لیکن استغفار کرو گے تو اللہ پاک ان گناہوں کو معاف فرما دیں گے تمہارے دل اور دماغ کو صاف فرما دیں گے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود کہ آپ معصوم تھے گناہوں سے پاک تھے لیکن آپ حدیث میں ہے کہ ایک ہی مجلس میں سو سو بار استغفار کیا کرتے تھے معصوم ہونے کے باوجود یہ گویا کہ اپنی امت کو تعلیم کے لیے تھا تلقین کے لیے تھا کہ تم بھی استغفار کیا کرو اب استغفار کیسے کرے استغفار کے مختلف سیگے مختلف الفاظ مختلف کلمات وہ حدیث میں آئے ہیں مثال کے طور پر یہ بھی کہہ سکتے ہیں استغ اللہ اسر اللہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اور نماز کے بعد تین بار کہنا چاہیے یا استغ ربی من کل ذنب بتوب الئی یا استک الا هو قیوم ب اطوب الئی اور ایک کلمہ ایسا ہے کہ اس کو سید الاستغفار کہا گیا ہے استغفار کا سردار ہو سکے تو اس کو یاد کر لیجیے اور یاد نہ ہو تو کم از کم, مصف، کم مصف اس کا مفہوم تو اپنے ذہن میں بٹھا لی فرمایا کہ اللہ انت ربی اے اللہ میرا رب ہے لا اللہ الا انت تیرے سوا کوئی معبود نہیں خلقتنی تو نے مجھے پیدا کیا وہ ان ابد البک و ان ابدک اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں اور جو میری طاقت میں ہے میں تیرے عہد پر قائم ہوں اہ جو میری طاقت میں ہے میں تیرے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو نبھانے کی کوشش کرتا ہوں میرا وعدہ یہ کہ تیرا بندہ بن کے رہوں گا تو جتنا میری طاقت میں ہے اہلم تیرا بندہ بن کر رہنے کی کوشش کرتا ہوں اعوذ بکا من شر ما صناتو وعبو لکا بنعمتک علیہ اے اللہ جو کچھ میں نے کیا اس کے شر سے تیری پناہ مانتا ہوں اور تیری نیمتوں کا میں اقرار کرتا ہوں فاغفر لی فا انہو لا یغفر ذنوب الا انتا اے اللہ تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے اس لیے کہ تیرے سوا کوئی بھی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے تو یہ الاستغفار ہے یہ پڑھا جائے اور نماز میں جو دعا پڑی جاتی ہے بعض اوقات اللہم انی ظلمت نفسی ظلمن اے اللہ انی ظلم ظلم الہ میں نے اپنے اوپر بہت زیادہ ظلم کیا بلا یکنوب الا انتا اور تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف نہیں کرتا فغفر لی مغفرت من اندک اے اللہ اپنی خاص مغفرت سے مجھے معاف فرما دے بر ہمنی مجھ پر رحم فرما انتا الغفور الرحیم بے تو بخشنے والا رحم کرنے والا ہے تو بھائی استغفار کا حکم ہے علماء کہتے ہیں پہلے استغفار کیا جائے اور پھر دروشریف یا کلمہ طیبہ وہ پڑھا جائے کہ استغفار سے گویا کہ صفائی ہو جاتی ہے اور جب استغفار کے بعد دوسری پڑے گا یا کلمہ طیبہ پڑے گا تو دل دماغ معتر ہو جائے گا استغفار ایک جھاڑو ہے جس کے ذریعے سے گناہوں کے خسو خاشاک کو صاف کر دیا جاتا ہے استغفار ایک صابن ہے جس کی سے گناہوں کی گندگی کو دھو دیا جاتا ہے استغفار ایک پانی ہے جو نجاست سے آلودہ دل دماغ کو دھو دیتا ہے تو فرما کے فص تک تم اللہ سے استغفار کرو پھر اس کی طرف رجوع کرو استغفار اور توبہ دو لفظ ہیں ان دونوں میں فرق کیا ہے بعض اوقات استغفار اور توبہ دونوں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں بعض اوقات ان میں فرق کیا جاتا ہے اب پس اس سے مغفرت طلب کرو معافی مانگو سب مطوبو پھر اس کی طرف رجوع کرو گناہ سے بعض آ جاؤ اور اطاعت والی زندگی اختیار کر لو اس کی طرف رجوع کرو توبہ کا اصل معنی ہے رجوع کرنا تو سرکشی والی زندگی کو چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کرو اور ایک چیز یہ بھی ایک فرق یہ بھی سامنے آیا کہ جو حدیث کا مطالعہ کیا جائے تو استغفار عبادت پر بھی ہوتا ہے توبہ عبادت سے نہیں ہوتی استغفار نیک عمل پر بھی ہے لیکن توبہ نیک عمل سے نہیں ہے توبہ تو ہوگی گنا سے استغفار نیک عمل پر بھی ہو سکتا ہے کہ اے اللہ اس نیک عمل کے کرنے کا حق میں ادا نہیں کر سکا تو مجھے معاف فرما دے اب جیسے نماز پڑھی میں نے ابھی عرض کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرماتے اور نماز کے بعد فرماتے اصتخراللہ اصتخر اللہ اصتخر اللہ اب کوئی گناہ تو نہیں کیا پھر استغفار کا کیا مطلب تو اپنی امت کو بتایا نماز پڑھنے کے بعد استغفار کرو گویا کہ اپنے اللہ کے سامنے اس کا اقرار کرو کہ اے اللہ ہم سے تیری عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکا ہمارے اس جرم کو معاف فرما ف اللہ سے استغفار کرو پھر اس کی طرف رجوع کرو ان ربی مجیب میرا رب قریب ہے اور دعائیں قبول کرنے والا ہے اللہ نے دوسری جگہ فرمایا بہ ازا سال کا عبادی انی قریب اے میرے حبیب جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں کہ اللہ کہاں ہے دور ہے یا قریب ہے تو ان کو بتا دے کہ میں قریب ہوں میں تمہاری دعائیں سنتا ہوں اور قبول کرتا ہوں لہذا اللہ سے مانگنے کے لیے کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگوں نے جاہلوں کے ذہن میں یہ بات بٹھا رکھی ہے کہ تم گناگار ہو لہٰذا تم براہ راست اللہ سے دعا نہ کرو تم اپنی مراد اپنی آرزو اپنا مقصد ہمارے سامنے پیش کرو ہم اللہ کے سامنے پیش کریں گے تو بھائی یہ سوچ غلط ہے اللہ ہر کسی کی سنتا ہے یہ الگ بات ہے کہ ہم کسی نیک بندے سے دعا کی درخواست کریں کہ بھی آپ میرے لیے دعا کرنا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میری تو سنتا نہیں ہے آپ دعا کرنا کیونکہ دعا کی درخواست یہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کرتے تھے صحابہ سے کہتے مجھے دعاؤں میں بھول نہ جانا اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دعائیں کس کی قبول ہو سکتی ہیں تو حضور جو کہتے تھے تو یہ مطلب نہیں تھا کہ میری تو دعا قبول نہیں ہوتی تم دعا کرنا بلکہ اپنی امت کو سکھانا مقصد تھا کہ ایک دوسرے سے دعا کی درخواست کیا کرو لیکن میں دیکھتا ہوں کہ اکثر لوگ بس رسمی انداز میں درخواست کر دیتے ہیں ایسی رسمی انداز اچھا جی دعاؤں میں یاد رکھنا بس اور بعد تو جب جان چھڑانا چاہیں تو کہتے ہیں اچھا جی دعاؤں میں یاد رکھنا اب دیکھا کہ بات لمبی ہو رہی ہے کیسے اس سے جان چھڑاؤں بس اچھا اچھا بھائی دعاؤں میں یاد رکھنا مقصد یہ کہ میری جان چھوڑو میں جا رہا ہوں تو یعنی کوئی دعا کی درخواست نہیں ایسی کھانا پوری رسم تو دعا کی درخواست دل سے کرنی چاہیے چھوٹے سے بھی کرنی چاہیے بڑے سے بھی کرنی چاہیے بالخصوص اگر کوئی اللہ کے راستے میں جا رہا ہے کوئی حج کے لیے کوئی عمرے کے لیے کوئی جہاد کے لیے کوئی تبلیغ کے لیے جا رہا ہے تو اس سے خاص طور پر دعا کی درخواست کرنی چاہیے کہ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا شاید اللہ پاک اس کی دعا ہمارے حق میں قبول فرما لے اور اللہ پاک کو ویسے بھی آجزی پسند ہے اللہ الحمدللہ ایک اللہ پاک نے ہماری عادت مستقل بنا رکھی ہے مجھ سے کوئی بھی کہے دعاؤں میں یاد رکھنا تو اللہ پاک نے ہماری زبان پر تو ایک ہی دعا جاری کی ہوئی ہے اللہ تم سے راضی ہو جائے بس اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑی دعا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے کیونکہ ایک مسلمان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد حقیقی مقصد وہ یہ کہ اللہ راضی ہو جائے نہ نماز اصل ہے اور نہ جہاد نہ دعوت اصل چیز تو یہ کہ اللہ راضی ہو جائے. جس طریقے سے وہ راضی ہو جائے تو فرمایا کہ اللہ قریب ہے اور اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے یہاں ایک اور بات سن لیں بعض لوگ دعا کرتے ہیں وسیلے سے اللہ کو واسطہ دیتے ہیں. اے اللہ تجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ اللہ تجھے حضرات حسنین کا واسطہ اے اللہ تجھے اہل بیت کا واسطہ صحابہ کا واسطہ میری دعا قبول فرما لے تو کیا وسیلے اور واسطے سے دعا کرنی چاہیے یہ ایک سوال ہے بعض لوگ تو اس کی بالکل نفی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے جب اللہ کہتا ہے کہ میں قریب ہوں تم مجھ سے دعا کرو تو ہم کیوں کسی کا واسطہ دیں واسطہ دینے کی کیا ضرورت ہے لیکن بہت سے حضرات کہتے ہیں کہ جائز ہے بشرطے کے نیت صحیح ہو اگر تو واسطہ دینے والے کے دل میں نیت یہ ہے کہ میں آز اللہ میں جس کا واسطہ دے رہا ہوں وہ اللہ کو میری دعا قبول کرنے پر مجبور کر سکتا ہے یا وہ خود میری مراد پوری کر سکتے تو یہ نیت تو غلط ہے یہ بات ہے اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا کسی نے واسطہ دیا اے اللہ تجھے شیخ عبد القادر جیلانی کا واسطہ مجھے بیٹا دے دے اگر اس کے دل میں نیت یہ ہے کہ شیخ ابد القادر جی رحمت اللہ مجھے خود بیٹا دے سکتے ہیں تو یہ نیت بھی غلط ہے اور اگر سوچ یہ ہے کہ شیخ ابد القادر جی لانی اللہ کو میری دعا قبول کرنے پر مجبور کر سکتے تو یہ سوچ بھی غلط ہے لیکن اگر نیت یہ ہو کہ اللہ مجھے تیرے پیغمبر سے محبت تیرے پیغمبر کے صحابہ سے محبت میں تجھے اس محبت کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں کہ تو میری دو قبول فرما لے الفاظ تو یہ کہے کہ اللہ تجھے صحابہ کا واسطہ تجھے سید الانبیاء کا واسطہ تجھے اولیاء کا مجاہدین کا واسطہ میری دو آ قبول کر لے الفاظ تو یہ کہے لیکن نیت یہ تھی کہ اللہ مجھے ان لوگوں سے محبت ہے اس محبت کا واسطہ میں تجھے دیتا ہوں کہ میری دعا قبول کر لے تو یہ نیت کر کے وسیلے سے دعا کرنا وہ جائز ہے اس لیے کہ محبت یہ خود ایک نیک عمل ہے اور نیک عمل کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کی جا سکتی ہے مشہور واقع ہے آپ کو یاد ہوگا بارہا سنا نہیں لیکن اس موقع پر بات کو سمجھنے کے لیے اس کو دوبارہ تازہ کر لیجیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین بندے سخت برستی بارش میں ایک غار میں مقیم ہو گئے جب غار میں چلے گئے تو ایک بھاری پتھر غار کے منہ پر آ کر جم گیا ان کے باہر نکلنے کی کوئی صورت باقی نہ رہی اور انہیں یقین آ گیا کہ اگر ہماری کوئی خبر گیری کے لیے نہ پہنچا تو ہم یہیں پر مر جائیں گے تو ان تینوں نے کہا کہ اگر تمہیں کوئی اپنا نیک عمل یاد ہے تو اس نیک عمل کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کرو کہ اے اللہ اگر میرا فلا نیک عمل تجھے پسند آیا تھا تو اس کے واسطے سے تو مجھے اس مصیبت سے نجات دیتے چنانچہ ان میں سے ایک نے تو یہ کہا کہ اے اللہ ایک وقت تھا کہ میں بدکاری کی تیاری کر چکا تھا اور جسے میں نے مجبور کیا تھا اس بیچاری خاتون نے مجھے واسطہ دیا اللہ سے ڈر جا وہاں مجھے پکڑنے والا روکنے والا کوئی نہیں تھا لیکن جب اس نے واسطہ دیا تو میں ڈر گیا اور میں بدکاری سے مصیبت سے نجات دے دے تو پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا دوسرے نے تو کی اے اللہ میں نے اپنے بھوک کے پیاس بچوں کو روتا بلکتا دیکھ لیا تھا لیکن میں نے سب سے پہلے اپنے والدین کو دودھ پیش کیا تھا تیری محبت کی وجہ سے اے اللہ اگر تجھے میرا وہ عمل پسند آیا تو اس مصیبت سے نجات دے دے اسی طریقے سے تیسرے نے بھی دعا کی چنانچہ وہ پتھر ہٹ گیا تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ کو اپنے کسی نیک عمل کا واسطہ دے کر سوال کرنا دعا کرنا یہ دعا کی قبولیت کا سبب بنتا ہے اور میرے بھائیوں میرے بزرگوں اور دوستو ہم یہ سوچیں کہ اگر ہمیں کبھی اللہ کو واسطہ دینا پڑے تو ہم اپنے کون سے نیک عمل کا واسطہ دیں کون سے نیک عمل کا واسطہ اے اللہ تجھے میرے فلاں نیک عمل کا واسطہ اگر تجھے وہ پسند آیا تو تو میری دعا کو قبول فرما لے تو عرضی کر رہا تھا کہ اللہ کے نیک بندوں سے محبت یہ بھی ایک عمل ہے عمل بہت بڑا عمل اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن جس سے تم محبت کرتے ہو تمہارا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا اگر اللہ کے نبی سے محبت تو حشر اللہ کے نبی کے ساتھ اور اگر اللہ کے نبی کے دشمنوں سے محبت تو حشر ان کے ساتھ تو محبت بہت بڑا عمل ہے میں بعض اوقات سنایا کرتا ہوں میں نے اپنی ایک چھوٹی سی کتاب میں لکھا کہ ایک شعر ایسا ہے کہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے عربی کا سادہ سا شعر ہے مجھے بڑا پسند اور پسند اس لیے کہ وہ میرے حال کے مطابق ہے وہ شیر یہ ہے وہ ہب صحینہ میں نیکوں سے محبت کرتا ہوں مگر خود نیک نہیں ہوں اور نیکوں سے محبت اس لیے کرتا ہوں تاکہ تو مجھے, مجھے بھی نیک عمل کی توفیق عطا فرماتے تو وہی نیکوں کی محبت یہ بہت بڑا عمل ہے اور جان لے میرے بھائیوں اللہ کے نیک بندوں سے محبت بہت بڑا عمل ہے اور اللہ کے نیک بندوں سے نفرت اور ان کی دشمنی اور ان کی دل آزاری یہ اللہ کے غزب کو دعوت دینے والی چیز ہے بہت عجیب حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علی وسلم نے فرمایا من آدالی ولی فقت آزن تو ہُو جو میرے کسی نیک بندے کو ستاتا ہے میں اللہ اسے اعلان جنگ کرتا ہوں وہ میرے نیک بندے کو ستا رہے تو حقیقت میں مجھ سے وہ لڑنا چاہتا ہے تو اللہ کہہ رہے ہیں میں اس سے لڑنے کے لیے تیار ہوں تو اللہ کے نیک مندوں سے محبت اللہ کی رحمت کو کھینچنے کا متوجہ کرنے کا ذریعہ اور اللہ کے نیک مندوں سے نفرت یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والا عمل ہے یہ وسیلے کی بات کر رہا تھا کہ وسیلے کے ساتھ دعا کرنا یہ کہاں تک جائز ہے آگے پھر وہی واقعہ سال یا سال قد کن تفینہ مرجون قبلحاظہ اوم سمود کہنے لگی اے صالح ہمیں تو اس سے پہلے تجھ سے بڑی امیدیں تھیں ہم تو تجھ سے بڑی امیدیں رکھتے تھے اب ہے کہ اللہ کا نبی جو ہوتا ہے وہ نبوت ملنے سے پہلے بھی نیک ہوتا ہے حید صالح علیہ السلام بڑے نیک تھے جھوٹ نہیں بولتے تھے خیانت نہیں کرتے تھے کسی کا دل نہیں دکھاتے تھے کسی کا حق نہیں کھاتے تھے تو اللہ کا نبی اعلی اخلاق کا مالک ہوتا ہے اللہ کا نبی ذہین ہوتا ہے اللہ کا نبی خوبصورت ہوتا ہے تو کہنے لگے کہ ہم تو ان باتوں سے پہلے نبوت ملنے سے پہلے ہم تجھ سے بڑی امیدیں رکھتے تھے تم تو ہماری امیدوں کے بالکل براک سوتھرے ہوں یہ ایسے ہی ہے جیسے ہمارے ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بیٹا بڑا ذہین ہوتا ہے بڑا ہوشیار اور کام میں بڑا مستعد اور پھر دین میں لگ جائے تو بعض لوگ کہتے ہیں بیٹا تو جس سے تو مجھے بڑی امیدیں تھی تو تو خوب کما کر لائے گا اور مار داڑ کرے گا یہ کیا تو مولویوں کے ہتھے چڑھ گیا ساری امیدیں ہی میری خاک میں مل گئی ایسے لوگ بھی ہوتے بوش ہوتے کہ اچھا دین پر چل پڑا مسجد کے ساتھ تعلق ہو گیا اور بعض کو بڑی تکلیف ہوتی ہے یہ تو نکما ہو گیا مسیطر بن گیا تبلیغ والوں کے ہفتے چڑ گیا مولویوں کے ہفتے چڑ گیا تو کہنے لگے کہ اے سالے ہمیں اس سے پہلے تجھ سے تجی امیدیں تھیں اطنحانہ کیا تم ہمیں روکتے ہو کہ ہم کیا تم ہمیں روکتے ہو ان کی عبادت کرنے سے جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے بندنا نفی شک کیلے ہی مریب اور ہم تو شک میں ہیں اس دعوت کے بارے میں جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس دین کے بارے میں جس کی طرف ہمیں بلاتے ہو ایسا شک جو کہ تردوت میں ڈالنے والا ہے جاہلوں کے پاس بڑی دلیل یہی ہے کہ ہمارے باپ دادا ایسے کرتے تھے تو چونکہ باپ دادا ایسے کرتے تھے ہم بھی ایسی کریں گے باپ دادا شرک کرتے تھے ہم بھی شرک کریں گے باپ دادا بدت میں تھے ہم بھی بدت کریں گے ارے اللہ کے بندو جب تمہارے سامنے حق اور باطل واضح ہو گیا تو اب باپ دادا کا رسم و رواج کوئی حجت اور دلیل نہیں ہے۔ ہمارے لیے تو سب سے بڑی حجت اللہ کی کتاب ہے اور نبی کا فرمان ہے۔ قال یا قوم ارئیتم ان کنت الا بینۃ من ربی ایت الصالح الاسلام نے فرمایا اے میری قوم تم مجھے یہ بتاؤ اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں وا اتانی منه رحما اور اس نے مجھے اپنی طرف سے رحمت اور نبوت بھی عطا کی ہے۔ فمعین من اللہ ہی انستو تو اگر میں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ کے عذاب سے مجھے کون بچا سکتا ہے میرے سامنے تو حق واضح ہو گیا اب میں حق کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں فما تسی غیر تقسیم تم خسارے کے علاوہ میرے لیے کسی چیز کا اضافہ نہیں کرتے تم میرے لیے خسارے اور نقصان کا اضافہ کرتے ہو یعنی ایسے سال اسلام فرمارے اگر میں نے توحید کو چھوڑ کر شرک کیا تو میں نقصان ہی کروں گا اور میں تمہاری وجہ سے اپنا نقصان نہیں کرنا چاہتا وَيَا قومی ہی نا اللہ ہی آیتن اور اے میری قوم یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے ایک نشانی فضروہ اس کو چھوڑ دو تأکل فی ارض اللہ یہ اللہ کی زمین میں کھاتی پیتی رہے بلا تمسوا بسو ان اور اس کو برائی کے ساتھ ہاتھ نہ لگانا بھائی خز عذاب قریب بگر قریب ہی تم پر عذاب آ پڑے گا اکثر قوموں نے اللہ کے نبیوں سے موجے کا مطالبہ کیا اور موجزہ بھی اپنی من اپنی چاہت کے مطابق منہ مو مانگا موجزہ تو قوم سمود نے بھی حید صالح علی اسلام سے ایک خاص قسم کے معجزے کا مطالبہ کیا کہنے لگے کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک اس پہاڑ سے اونٹنی پیدا نہ ہو پہاڑ سے اونٹنی پیدا ہو ड़्यू, ड़्यू, ड़्यू, اور ड़्यू, وہ دیکھتے دیکھتے جبان ہو جائے اور اس سے بچہ پیدا ہو جائے تب ہم ایمان لائیں گے ورنہ ہم ایمان نہیں لائیں گے چنانچہ اللہ نے ان کا منہ مانگا موجا دکھا دیا پہاڑ پھٹا اس سے اونٹنی نکلی دیکھتے ہی دیکھتے جمان ہو گئی اور اس سے بچہ پیدا ہو گیا شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اونٹنی کے بیٹھنے کی جگہ کی پیمائش کی تو وہ تقریباً ساٹھ ہاتھ تھی وہ جگہ یعنی نبے فٹ تو غیر معمولی جسامت کی اونٹنی تھی اور کھلی پھرتی تھی جہاں سے چاتی کھاتی جہاں سے چاتی پی لیتی ان کا ایک خاص چشمہ تھا اس چشمے سے وہ پانی پیتی اور چونکہ اس کی جسامت زیادہ تھی اس کی ضرورت زیادہ تھی تو حید علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دن تم اپنے جانوروں کو اس چشمے سے پانی پلا لیا کرو اور ایک دن یہ اونٹنی مہا سے پانی پی لیا کرے گی چنانچہ ایسا ہی ہوتا رہا لیکن بالآخر انہوں نے اس موجے کو بھی برداشت نہ کیا اور ایک بدکار عورت کے برغلانے پر بدبخت شخص اس اونٹنی کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا تو اسی کا ذکر ہے فرمایا کہ اے میری قوم یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے ایک نشانی اور معجزہ یہ جو فرمائے نا اللہ اللہ کی اونٹنی تو اس دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے زمین بھی اللہ کی آسمان بھی اللہ کا اور بھیڑ بکریاں یہ بھی اللہ کی تو پھر خاص طور پر اونٹنی کے لیے کیوں کہا نا اللہ اللہ کی اونٹنی یہ تعظیم کی بنا پر ہے جیسے ہم کہتے ہیں بیت اللہ تعظیم کی بنا پر روح اللہ کلیمت اللہ تو اسی طریقے سے تعظیم کی بنا پر کہا نا قطل اب یہ اونٹنی جو تھی یہ شعائر اللہ میں سے تھی اللہ کی خاص نشانی تھی اللہ کی قدرت کی نشانی اللہ کی عظمت کی نشانی اور شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شعائر اللہ ہیں ان کی تعظیم کرنا ایسی ہے جیسے خود اللہ کی تعظیم کرنا اب یہ مسجد ہے یہ مسجد بھی شاہر اللہ میں سے ہے مسجد کی تعظیم کرنا ایسے جیسے خود اللہ کی تعظیم کرنا تو یہ اونٹنی جو تھی یہ بھی اللہ میں سے تھی غیر آبدی طریقے سے پیدا ہوئی تھی اللہ کی قدرت سے تو قوم کو سمجھایا کہ اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرنا اس کو تکلیف نہ دینا مگر تم پر اللہ کا عذاب آ سکتا ہے لیکن قوم باز نہ آئی ان کا بدبخت شخص کھڑا ہوا اور اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ مل کر اور اس نے اس اونٹنے کی ٹانگیں کاٹ دی اور جب وہ نیچے گری گری تو اس کو قتل کر دیا چنانچہ اللہ نے فرمایا ف انہوں نے اس کے پاؤں کاٹ دیے فکالت متوفی داری کم سلاستا صحلح نے فرمایا کہ اپنے گھر میں تین دن تک فائدہ اٹھا لو تین دن تک کا وادن غیر یہ ایسا وعدہ ہے جو جھوٹا نہیں ہوگا تین دن تک کی مہلت ہے فرما دیا حدیث میں آتا ہے حت صال علی اسلام نے بتا دیا کہ پہلے دن تمہارے چہرے زرد ہو جائیں گے دوسرے دن چہرے سرخ ہو جائیں گے اور تیسرے دن تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں گے اور پھر تم ہلاک ہو جاؤ گے چناچی ایسا ہی ہوا پہلے دن ان کے چہرے زرد ہو گئے دوسرے دن سرخ ہو گئے اور تیسرے دن سیاہ ہو گئے اور پھر اللہ کا عذاب آ گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قوم سمود پر اللہ کے دو عذاب آئے ایک عذاب تو اوپر سے آیا اور ایک نیچے سے اوپر سے عذاب یہ آیا کہ فرشتے نے ایسی چیخ ماری کہ جس کی وجہ سے ان کے قلب و جگر پھٹ گئے اور نیچے سے عذاب زلزلے کی صورت میں آیا اور ان کے مکانات زمین بوس ہو کر رہ گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قوم کا ایک فرد تھا ابو رغال ابو رغال یہ عمرے کے لیے آیا ہوا تھا اور کعبہ کے اندر تھا اس وقت جب کہ اس کی قوم پر عذاب آیا تو یہ بچ گیا لیکن جب یہ حرم سے نکلا تو اس پر بھی اللہ کا عذاب آیا چنان حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزب کے لیے تشریف لا رہے تھے تو آپ نے جاتے ہوئے صحابہ اکرام کو وہ مقام دکھایا جہاں ابو رغال پر اللہ کا عذاب نازر ہوا تھا حضور نے فرمایا کہ جہاں پر اس کا اللہ کا عذاب آیا تھا اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے ساتھ سونے کی ایک چھڑی تھی جو اس کے ساتھ ہی دفن کر دی گئی چنانچہ صحابہ اکرام نے اس زمین کو کھوتا تو اس کی گلی سڑی ہڈیوں کے ساتھ سونے کی چھڑی بھی پڑی ہوئی تھی اور حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ پہلی امتوں کا بد وہ شخص تھا جس نے اللہ کی اونٹنی کو ہلاک کیا اور اے علی میری امت کا بدبخت بخ وہ شخص ہوگا جو تجھے قتل کرے گا چنانچہ عبد الرحمان بن ملزم اس نے سیدنا حضرت علی رضی اللہ اللہ عنہ کو شہید کیا اور دونوں نے ایک عورت کے بہکانے پر ابو رغال نے اونٹنی کو قتل کیا تو ایک عورت کے بہکاوے میں آ کر کہ تم اونٹنی کو قتل کر دو تو میں تم سے شادی کر لوں گی قوم سمود کا جو فرد تھا جس نے اونٹنی کو قتل کیا تو عورت کے بہکاوے میں آ کر اور عبد الرحمان ابن ملزم نے حضرت علی کو شہید کیا تو ایک عورت کے بہکاوے میں آ کر تو فرمایا کفا کروہا انہوں نے اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے تو حیثِ صالح علیہ السلام نے فرمایا تمتعو فیدارکم سلاستا ایام اپنے گھر میں تین دن تک فیدہ اٹھالو ذالک وعدن غیر مکذوب یہ ایسا وعدہ ہے جو جھوٹا نہیں ہوگا فرما جا اعمرنا نجینا صالحا جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے صالح کو بللدین آمنو اور جو صالح کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو نجات دی برحمت من نا اپنی رحمت سے ومن یوم عز اور اس دن کی رسوائی سے ان نرب کازیز بے شک تیرا رب قوی ہے طاقتور ہے غالب ہے وہ بڑی بڑی طاقتور قوموں کو تباہ کر سکتا ہے وہ اقض اللہ اور ظالموں کو ایک چیخ نے ایک کنگ نے پکڑ لیا بحفی دیا جاسمین پھر وہ اپنے گھروں میں صبح کے وقت منہ گرے رہ گئے ایسے ہو گئے گویا کے کبھی وہاں رہے ہی نہیں تھے ان کا نام و مٹ گیا سمود کفرو رب ہوم سن لو خبردار قوم سمود نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا الا بدلی سمود سلو قوم سمود کے لیے ہلاکت ہے اللہ پاک ہم سب کی اپنے غزب سے اپنے عذاب سے حفاظت فرمائے الحمد الحمدللہ رب العالمین یہ بھائی محمد علی صاحب نے رکا دیا ہے کہ ان کے ہم صرف محمد یعقوب مکہ اور مدینہ کے درمیان ان کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہاں وہ شہید ہو گئے اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے الحمدللہ رب العالمین والصلاه والسلام علی سید الانبیاء و المرسلین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا وَأَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ انت مولانا فانسننا القوم الكافرین اللہم اننا نسلک من خیر ما سعلك منہ نبیوکا محمد صلی الله عليه وسلم مرعوذ بکا من شر مستعازا منہ نبیوکا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا رب العالمین یا رحم الراحمین معاف فرما دے کرم فرما دے رحم فرما دے ہماری ساری پریشانیوں کو دور فرما دے گناہوں کی غلازت سے نجاست سے ہمارے دل دماغ کو پاک فرما دے یا رب ہمارے مرحومین کی مفرت فرما ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما جو نرینا اولاد کی چاہت رکھتے ہیں تو ان کو نرینا اولاد عطا فرما اے اللہ جو صاحب اولاد ہے ان کی اولاد کو نیک بنا یا اللہ ہمارے رزق میں علم میں عمل میں کاروبار میں برکت عطا فرما میرے اللہ اس ملک کی اس شہر کی حفاظت فرما اے اللہ حفاظت فرما ہمیں امن عطا فرما تحفظ عطا فرما چوروں ڈاکوؤں سے حاسدوں سے قاتلوں سے یا اللہ تیرے نافرمانوں سے شیطان سے اور یہود و نصارہ سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ تو حفاظت فرما ہماری حفاظت فرما ہمارے اہل و عیال کی ہمارے متعلقین کی حفاظت فرما میرے اللہ تو حفاظت فرما کرم فرما رحم فرما معاف فرما یا اللہ جن گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں وہ محبت اور پیار کی فضا پیدا فرما جو والدین اپنی نوجوان اولاد کے رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما ربنات حسنتم وفیل آخرت حسنتم وقین دا بنڈار ربنات قبل انمی العلیم و تب علی ان طباب الرحيم صلی الله تعالی رسول ہیلقی اور اللہ ہیں یاد کرنے کے لیے آسان پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان اس کے علاوہ اس مقبول के سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اسلحی بینر تو اسلام کا نظریہ یہ ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ <رَوشْعُون> ہم بولا بچوں کے لیے سلاحی کہانیاں اور بہت کچھ محمد یب رہا ہے بلندی نصیب رہا ہے